اخلاب کی کیا تعریف ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اس وقت آپ مدنی چینل کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کریں یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں یعنی غنہ کر کے پڑھیں اخلاق ہجے اس طرح کریں اس, طرح کریں اس طرح لفظ کو دیکھ رہے ہیں ممبادی کو اور پورے اس طرح صفہ نمبر 26 پر بدری پھول لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے اخلاق کی ہجے اس طرح کریں جیسے نیم نون زیر من آپ بھی گھر میں اسی انداز کے ساتھ جاری رکھیے کہ ان کے بتانے سے خواب آپ بتا چکے ہوں اس طرح کی کوشش کچھ کیجیے انشاءاللہ شاء ٹھیک ہے آئیے پڑھتے ہیں مِن مِن مِن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کرم اللہ تعالی وسول کری میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو ارض کے ضرور ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی عظیم پس اللہ عزوجل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا قرآن پاک پاک پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ پانے سورت المل ملک کی تلاوت مدرسۃ المدینہ الحمد الحمدللہ رب المین و والسلام علی سید المرسلین اما بعد امباد فعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام السلام علیہ رسول اللہ يا حبیب اللہ صلاح و السلام علیہ نبی اللہ کیا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خوشیت عشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مکرم ہے جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ مدرسۃ المدینہ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور الحمدللہ اس کی چودہ تختیاں ہم مکمل پڑ چکے ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پندرہویں تختی کا آغاز ہوگا چنانچہ آپ اپنے قاعدے کھول لیجئے سبق نمبر پندرہ صفا نمبر ستائیس سبق نمبر پندرہ صفہ نمبر ستائیس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سے ہم پڑھیں گے بیٹر اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے تسلسل کے ساتھ سب سے پہلے حروف مست اس کے بعد حرکات پھر تنوین اور تنوین کے بعد حروف مدہ حروف لین اس کے علاوہ حروف لین کے بعد آپ نے حروف قلقلہ حروف قلقلہ کے بعد پھر نون ساکن اور تنوین کے چاروں قواعد اظہار اخفاء ادغام اسلام آپ نے بتدریج پڑھے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے تجدید کے متعلق بھی پڑھا اور سنا آج یہ جو تختی ہمارے سامنے موجود ہے سبق نمبر 15 آپ بھی قاعدے کے اندر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اس پر کیا لکھا ہے, میم ساکن قوائد. کیا لکھا ہے؟ مین, مین ساکن کے قواعد آپ بھی کہہ دیجئے کیا لکھا ہے ابھی تک آپ نے کس کے قاعدے پڑھے تھے نون, نون, نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا لفظ آیا اور قاعدہ ہوا آج کیا پڑھیں گے ہم میم ساکن اور بلوائی یہ صرف کیا ہے صرف میم ساکن ہے کیا ہے ذرا دوبارہ کہہ دیجئے میم ساکن میم ساکن کے قواعد اب یہ قاعدہ اس کے کتنے قاعدے ہیں اور کتنے کب کب یہ ہوں گے آئیے یہ سیکھتے ہیں انتہائی آسان قواعد میم ساکن کے انتہائی آسان قاعدے ہیں آئیے پہلے ہم پڑھتے ہیں آپ بھی اس وقت اسکرین پر ملازمہ فرما رہے ہیں کیا لکھا ہے دیکھیے میم ساکن کے تین قائدے میم ساکن کے کتنے قاعدے قاعد ادغام شفوی شفوی ذرا مل کے کہہ دیجئے ادنت ادنت دو دو بھی بھی. ادغام شفوی ادغام شفوی اخفاء اظہار تو سب سے پہلے تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو میم ساکن کے قاعدے ہیں اس کے آگے کیا آیا لفظ کیا آیا شفوی کیا آیا یہ پہچان ہے کہ یہاں پر کون کس, کس کا قاعدہ ہو رہا ہے ادغام ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے ٹھیک اب یہ آپ اس پر غور کریں انتہائی آسان قاعدہ دیکھیں سب سے پہلے ادغام شفوی کی تعریف اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے آپ اس وقت چینل کی اسکرین پر ادغام شفوی کی پوری تعریف کو ہائی لائٹ کرتا ہوا ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ادغام شفوی کب ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے میم ساکن کے بعد کیا آ جائے نیم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام میں شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ آسان یوں رکھ لیں کہ میم ساکن کے بعد کیا آ جائے میم آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوگا ادغام شفوی غنہ کریں گے کریں گے آئیے دوسرا قاعدہ پڑھیے دوسرا قاعدہ دیکھیں آپ چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں میم ساکن کے بعد حرف بعض کیا کون سا حرف آ جائے دیکھیے یہاں پہ با جو ہے وہ ہائی لائٹ ہے حرف کون سا آ جائے ب آ جائے تو نیم ساکن میں کیا کون سا قاعدہ ہوگا شفبی کون سا قاعدہ ہوگا شفبی اور اس میں بھی غنہ آئیے کچھ دہراتے ہیں نیم ساکن کے یہ جو پہلے دو قاعدے ہیں یہ کون کون سے ہیں افغام شفبی افاع شفی افغام شفبی کب ہوگا میم ساکن کے بعد بیم آ جائے چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھے میم ساکن کے بعد کیا آ جائے بیم آ جائے تو کیا ہوگا گنا کریں گے کریں گے اچھا میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اب کون سا قاعدہ ہوگا کون سا قاعدہ ہوگا مدری چینل کے ناظرین بھی بتائیں غنہ کریں گے اچھا اور قاعدہ انتہائی میم ساکن کے بعد اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اب میم ساکن میں کس کا قائدہ ہوگا کون سا قائدہ ہوگا اور اس میں گناہ نہیں ٹھیک ہے آئیے کچھ دوہرا کرتے ہیں میم ساکن کے کتنے قاعدے آپ جواب دیجیے میم ساکن کے کتنے ہیں قائدے مدرس چینل کے ناظرین دوہرا ہے میم ساکن کے کتنے ہیں تین قائدے پہلا قاعدہ کون سا ہے پہلا قاعدہ کون سا ہے کب ہوگا اس میں شفبی کیا آ جائے شفبی ہوگا میم ساکن کے بعد کیا آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوگا غنہ کریں گے اچھا دوسرا قاعدے کا نام کیا ہے مدرس چینل کے ناظرین بلایازہ کر رہے ہیں میم ساکن کے بعد کیا لفظ آ جائے با آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوگا شفبی غنہ کریں گے کریں گے اچھا تیسرا اور آخری قاعدہ کون سا ہے اظہار میم ساکم کے بعد کون سا لفظ آ جائے با اور میم کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے تو آپ کون سا ہوگا مدنی چینل کے نظر میں بتائیں اظہار گنا کریں گے آئیے قاعدہ تختی شروع کر دیں امید ہے آپ اسے اچھی طرح سمجھ میں آؤں ہمارے اسلامی بھائی بھی ایک ایک لفظ پر آپ کو قائدہ نکال کے بتائیں گے ان شاء اللہ آپ بھی ہمت انکوش ہو کر توجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مظلمون انتم مظلمون لیمون اچھا حالانکہ اس لفظ میں نون ساکن کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں اس لیے میں نے پوچھتا صرف میم ساکن کا پوچھتا ہوں آپ کیا کون سا کہتا یہاں پر عیدگاہ میں شفا بھی ہو رہا ہے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہم گنا بھی کریں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ کس نے اللہ سبحلہ کہہ کے ذکر کی نہیں آگے پڑھتے ہیں الم ترا مشہور صورتیں الم ترا کئی ففال ربو کا بھی اسحابل تو اس میں کیا کرنا الم ترا جی ابو آبل علم النتارا اس میں گناہ نہیں کریں گے الم تر الارا کون سا ہو رہا ہے اظہار شفوی اظہار کس طرح ہو رہا ہے قاعدہ اظہار شفوی نیم کے بعد لفظ رہا ہے جس نے یہ سفید پہ غنہ بھی نہیں کریں گے سبحان اللہ کہہ لگے ماشاء اللہ آگے بڑھئے کن تم بھی کن تم کن تم بھی صرف میم ساکن کا قائدہ بتائیے کیا ہے اور کہاں ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد تار نہیں سمی ساکن کے بعد با رہا ہے ٹھیک ہے تو شف کہ سبحان اللہ اور غنہ کریں گے بالکل کریں گے سبحان اللہ کہہ دیجیے ذرا باب بلند مل کے پڑے جی حضور آپ ارشاد فرمائیں کیا کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں مینساکن کے حرف ہر رہا ہے تو اس لیے یہاں پر اظہار شف بھی ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے آگے بڑھیے وحکم و لحکم جی حضور ریے کون سا قیدا ہے یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اتغاہ میں ہوگا اور کریں گے سبحان, سبحان اللہ ماشاءاللہ ما آگے بڑھیے ول امرو میم کے اندر قلقلہ قل نہیں ہوگا نہیں ہوگا میم ساکن ہے نا تو میم میں قلقلہ قل نہیں, نہیں ہوگا ول امرو جی آپ اکشا فرم کون سا کہہ رہے یہ اظہار شفی ہے اظہار شفا ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ کس طرح اظہار شفا ہے ساکن میم ساکن کے بعد ہے。مین ساکن کے بعد رار ہے رارے کون سا قیدا ہوگا گننا کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے ول امرو ماشاء اللہ چلیے ارشاد فرمائیے آگے میں لفظ پڑھتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ تیم بی آن دیکھیں جہاں میں غنہ کرتا ہوں آپ بھی غنہ کریں ٹھیک ہے آپ میرے لفظ کو جب میں پڑھ رہا ہوں مدری چینل کے ناظرین بھی توجہ دیں جہاں میں غنہ کرتا ہوں آپ بھی غنہ کریں ٹھیک ہے اب وہ غنہ صحیح ٹھیک لیکن قائدہ کیا ہے ہمارے اسلامی بھائی بتائیں گے چلیے بتائیے یہاں پر مین ساکن کے بعد باہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اکفاش شفا بھی ہوگا اور یہاں گنگا بھی کریں گے سبحان اللہ آگے پڑھیے ذرا توجہ کے ساتھ پڑھیے تو مجھے مجھے اسلائی بھائیوں یہ جو لفظ ہم نے پڑھا انشاءاللہ شاء اللہ زوجل ہمارے اسلامی بھائی اس میں قاعدہ بتائیں گے کون سا ہو رہا ہے جی حضرت آپ رشاد فرمائی اس میں کون سا قائدہ ہو رہا ہے یہاں میم ساکن کے بعد حرف دعد آ رہا ہے ماشاءاللہ اور یہاں اظہار شفا بھی ہوگا سہن اور یہاں گناہ نہیں کریں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ آگے پڑھتے ہیں من من آئی تکن آ من بن اب اچھا سنائیں کون سا قید ہے یہاں پر بھی میں شفر ہوگا ماشاءاللہ کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے سبحان اللہ یہاں پر ہم گنا بھی کریں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ آگے بڑھیے لد لم لم لم لد آپ ارشاد فرمائے کون سا کہتا ہے اچھا میں دوبارہ ایسے پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے میں نے بھی کہیں کلکلا تو نہیں کر دیا کر دیا لم یا لم لمد اچھا دال پہ کریں لم یا لد لمد جی ارشاد فرمائی لانیہ لید پر اظہار شفوی ہوگا سبحان اللہ اور یہاں پر غنہ بھی نہیں کریں گے سہان لہ ماشاء اللہ مدرس چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے آگے پڑھتے ہیں علئی کم بھیل ال کم بھی وکیل جی ارشاد فرمائیے بے وکیل مسلم سیکنڈ کے بعد بائے تو ایسے افسوی کہیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ گناہ کریں گے بالکل کریں گے سبحان اللہ آگے بڑھیے وہ ذرا توجہ کے ساتھ مجلس چلن کے ناظرین بھی توجہ رکھیں وہ امترونا یہ آپ اشاقی یہاں پر اشارے شفی ہوگا اور گناہ نہیں کریں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو اسلامی بھائیوں آج ہم نے اس سبق کی تین فتر تین لائنز پڑھی ہیں تو ابھی ان شاء اللہ آپ بھی مل جل کے مدری چینل کے ناظرین بھی ایک دوسرے کو سنائیں ہمارے اسلامی بھائی بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ اس کی بکیہ تین لائنس ان شاء اللہ یہ آئندہ سلسلے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے ان آپ اسلام بھائی بھی ایک دوسرے کو سنائیے مدنی چینل کے ناظرین بھی مت گبر ہے بیٹا باپ کو سنا باپ بیٹے کو سنائے ٹھیک ایک دوسرے کو سنائیں ان شاء پل کے بال <سؤال> يا مَن في ضياعك سُكني محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے درس فیضان سنتے ہیں الحمد للہ رب العالمین و سلاۃ وسلم سید بعد الماد فاؤد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاد وسلام علیک رسول اللہ, اللہ، صحابیا حبیب اللہ سلاۃ و السلام علیکیا صحابیا نور اللہ میٹھے میٹھے سنگ بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آکر توجہ کے ساتھ درس فیضان سنت سنی کہ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے یا علم دین کی بات سنتے ہوئے آپس میں باتیں کرنے سے یا اٹھ کر چل دینے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر سو رحمت نازر فرماتا ہے صلو علی اللہ الل اللہ تعالی اللہ محمد صلی علیہ وسلم حضرت سیدنا قاضی شریک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم و محدث گزرے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارباب اقتدار سے میل جول رکھنے سے کافی کتراتے تھے ایک بار خلیفہ بغداد مہدی عباسی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دربار میں طلب کیا اور خوب اصرار کیا کہ میری تین باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہی پڑے گا نمبر ایک قاضی یعنی جج کا عہدہ قبول کر لیجیے یا نمبر دو میرے شہزادوں کو تعلیم دیجیے یا نمبر تین کم از کم میرے ساتھ کھانا ہی تناول فرما لیجیے تھوڑی دیر غور و فکر کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھا لینا باقی کاموں سے نسپتن آسان ہے چنانچہ دعوت قبول فرما لی خلیفہ نے باورچی کو عمدہ سے عمدہ کھانا تیار کرنے کا حکم دیا حضرت سیدنا کادی شریک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کے ساتھ شاہی دسترخان پر کھانا تناول فرمایا شاہی باورچی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اب آپ کی خیر نہیں یعنی اب آپ شاہی جال میں پھنس چکے ہیں اس سے کبھی بھی رہائی نہیں پا سکتے چنانچہ ایسا ہی ہوا بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد شہزادوں کے استاد بھی بن گئے اور عہدہ قضا قبول فرما لیے اللہ سمجل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو عہدے قضا یعنی جج کا عہدہ قاضی القضانی جج کا عہدہ قبول فرما لیے مجھے میٹھے استعمالی بھائیوں ارباب اقتدار اور سرمایہ دار لوگوں سے دور رہنے ہی میں معافیت ہے ان کی دعوتیں کھانے اور ان کے تحائف قبول کرنے میں آخرت کے لیے شدید خطرات ہیں کہ ان کی دعوت کھانے اور توفیق قبول کرنے والے کا ان کی خوشامد کرنے اور خامہ خواہ ہاں میں ہاں ملانے سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ابھی میں ارشاد ہوا جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کے اس کے غنا یعنی مالداری کے سبب توازو کرے اس کا دو تہائی دین جاتا رہا اللہ حضرت مولانا امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اس حدیث سے پاک کے تحت فرماتے ہیں مال دنیا کے لیے توازو رو خدا یعنی اللہ کی خاطر توازو کرنا نہیں لہذا یہ حرام ہوئی مطلب یہ ہے کہ کسی دنیا دار مالدار آدمی کی بلا اجازت شرعی باز اس کی دولت کے سبب توازو کرنا حرام ہے افسوس ست کروڑ افسوس یہ گناہ آج کل بہت ہی زیادہ عام ہے مالدار آدمی عام لوگوں کے لیے باعث امتحان ہوتا ہے کیونکہ دولت کی کثرت کے سبب اس کا ایک خاص روگ ہوتا ہے اگر ایک پھوٹی بادام تک نہ دے پھر بھی نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر خام خام اس کے ساتھ آنا و خوشام دانا انداز سے لوگ پیش آتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کے والد گرامی رئیس المتمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علی رحمت المنان نقل کرتے ہیں حدیث شریف میں آیا, آیا ہے کہ مسلمان خوش نہیں ہوتا اور جھوٹی جھوٹی میں اس سے بھی بدتر کہ ایک تو تملق یعنی خوشامت دوسرے قز یعنی جھوٹ تیسرے اس شخص کا نقصان کے منہ پر تعریف کرنے کو حدیث میں گردن کا کاٹنا فرمایا اللہ حدیث پر اور ارشاد ہوا ہو یعنی منہ پر تعریف کرنے والوں کے منہ میں خاک جھونک دو خصوصاً اگر ممدو یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے میں فرمایا جب فاسق کی مدح یعنی تعریف کی جاتی ہے رب تبارک و تعالی غزب فرماتا ہے اور عرش الرحمان ہل جاتا ہے تو الحمد للہ تبلیغ قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہروں ملکوں میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے اشرق خان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا مدنی ذہن بنائیں اسلامی بھائی مدنی مقصد دوہرائیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ اپنی اسلاح کے لیے مدنی انعامات پرمن اور ساری دنیا کے لوگوں کو اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری وہ مچی ہو. امین وجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ وسلم آئیے صورت الملک کی تلاوت سنتے ہیں اولا اولا اللہ سبارك, سبارك الذي بيده الملمس وهو على كل شيش قدير الذي خنق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خنق السبع سنوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البهر هل ترى من الفتور ثم ارجع البصر كوتي بأمي القلب وإليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وَلَلَّا هَا رُجُوًّا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْجَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيدِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِكْسَ الْمَصْرِيدِ إِذَا أَوَلْقُوا بِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَيْقًا تفور تداد تميز من الغير كلما قلت يقيها فوجا فألهم خضرتها ألم يأتقوا النذير قالوا بلى قد جاء نذيرا فكذبنا وقلنا لا نسل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نمعوا ونعطل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لي أصحاب السعيد إن, إن الذين يخشون ربهم, ربهم بالغيب لهنا مصر كلا فأجن كبير وأسلوا قوله أمجهروا به إنه ولي بذات السدور ألا يعلم وهو اللطيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ونولا فرشوا في مناكبها وكذوا من رسله وإليها ينشور أأمرتم من في السماء أن يكسب بكم الأرض وإلى هي تمور أأمرتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَذِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا لَقْوَيْبِ قَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَطْبِبِ مَا يُمْتِبُهُمَّ إِلَّا الرَّحْبَارُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْحٍ بَصِّيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُم يُخْزِيكُمْ فَيَذِلُّكُمْ ۚ يَأْذُنُ الرَّحْمَٰنُ لَهُ ۚ كَذَٰلِكَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَكُم بَشَرًا وَجَعَلَكُم سَمْعًا وَأَبْصَارًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ كل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إنما العين عند الله وإنما أنا نذير مبين فَلَمَّا رَأَوْهُ زُوَّةً لَسِي أَكْبُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَطِينَ هَذَا الَّذِي كُلْتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَبَمَنْ مَعِيَ أو وناف من يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه كلا فاسبع لغون من هو في ضلال للمبين قل أرأيتم إن أصبح هلاؤكم ظورا فمن يأتيكم اللهم الله الله صل على صدق الله العظيم صلوا على الحبيب الله صلى الله عليه وسلم عيدكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا رب المصطفى وقد المصطفى عز وجل صلى الله تعالى عليه وسلم ہماری <تصال> ہمارے والدین کی و ساری امت کی مفرت درس کی پڑھنے پڑھانے کی تمام غلطیاں اور تمام گناہ محاذر عمل کا جذبہ دے ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت تقیر اولا کے ساتھ پہلی سپنا ادا کرنے والا بنا رہے ہیں اس اسکائیں بے حاضر ہیں اپنے چینل کے ناظرین جو اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یا اللہ سب کی قرض داریاں، ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دوں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرماؤ یا اللہ شیخ دریکت عمیر علیہ سنت دامت برکت ملالیہ اور تمام علماء و شیخ علیہ سنت کا سایہ تاب پر قائم اور دائن فرم آمد. ان کے کہے کے کہ مطابق مدنی کام کرنے کی توفیق طافر مدنی قافلوں میں سفر نصیب فرم آمد. مدنی انعامات کا عامل بنا آمد. عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا کر آمد. ہمارے وطنی عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرم آمد. اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا قرض پوری آرزو ہر بے بےکسوں مجبور کی انلکتہ عالم نبی یادین آ منحع صلی علیہ وسلم تسلیم على محمد, محمد, رب رحم محمد رسول محمد اللہ رسول